اللہ مسلح اللہ محمد وعلى آل محمد ابراہیم والا علی ابراہیم انمیدم مجید اللہ بال تعالیٰ محمد ملا علی محمد وَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ اِبْرَاهِيمُ وَعَلَىٰ آلِهِ بَرَاهِيمَ اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذاتِ لبی بلند ہے ذاتِ خدا کے بعد ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہے لوگ دنیا میں جس قدر احترام کے قابل ہے لوگ میں سب ہی کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں نوجوان دوستوں اور بھائیوں سمات فرما رہی ہوں میری نہایت قابل ساتھ احترام ماؤں اور بہنوں جس طرح صاحب زیدہ مجدوں ارشاد فرما رہے تھے کچھ دن قبل عیادت کے لیے قاری صاحب کی خدمت میں میں حاضر ہوا قاری صاحب نے فرمایا کہ ہماری خواہش ہے کہ ربیع الاول میں سیرت کے عنوان پر ہماری اس مسجد جامع مسجد آمنا میں گفتگو ہونے قاری صاحب سے گزارش کی کہ انشاءاللہ اللہ چونکہ میں نے ہفتے کو یہاں اور آگے سکھر جانا ہے تو مغرب کا ہمارا ایک جگہ پروگرام طے ہے ہم اس کو مغرب کے بعد وجائے عشاء کے بعد کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ہمارا ایک مختصر سا پروگرام ہے تو ہم نے اس کو مغرب کی وجہ عشاء کے بعد کر لیا اور اشاع تک انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ادکاری صاحب کے حکم کے مطابق گفتگو رب العزت اخلاص کے ساتھ کہنے کی توفیق عطا فرمائے گزشتہ ماہ تقوا مسجد کراچی میں میری گفتگو تھی تو میں نے وہاں ان سے ایک وعدہ کر تو لیا لیکن نبھانا نہ سکا وعدے کو نبھانا تب ہوتا ہے جب کوئی ازر نہ ہو اگر عذر آ جائے اور وعدہ نہ نبھا سکے تو یہ وعدہ خلاف نہیں ہوتی اور اس پر گناہ بھی نہیں ہوتا یہ مسئلہ دینشین فرما لے میں نے ان سے عرض کیا تھا کہ آئندہ آپ کے ہاں ماں میں کراچی آؤں گا تو انشاءاللہ ہادی عالم کے عنوان پہ گفتگو کروں گا ہوا یہ کہ آئندہ ماں یعنی اس ماں آنا ہوا لیکن وہ ہمارا تعلیمات پیغمبر کے عنوان سے سیمینار تھا آج پھر آنا ہوا تو آج وہاں کی بجائے یہاں پروگرام ہے اب دسمبر میں تو دوبارہ آنا شاید نہ ہو اس لیے کہ ہمارا مستقبل 31 دسمبر تک آگے پروگرام ہے لوگ 31 دسمبر کو نیو ایئر نائٹ مناتے ہیں ہم 31 دسمبر کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کی بات کرتے ہیں ہم نے اکتیس دسمبر کو بھی سرگودا میں ایک مرکزی سطح پہ تعلیمات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پہ سیمینار رکھا ہے تو میں قاری صاحب کے پاس آنے سے قبل کئی عنوانات سیرت کے حوالے سے سوچ رہا تھا اور کئی پہلو تھے اس پر گفتگو کریں اس پر کریں اس پر کریں تو پھر دل میں یہ بات ہے کہ سیرت پر بات بھی کریں اور حادی ہاں عالم والا عنوان بھی بیان کر دیں تو وہاں کی بجائے یہاں کر لیں گے بات تو ایک ہی ہے اللہ ہمیں بات سمجھنے سمجھانے کی توفیق فرمائے علی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے الحمد العالمین میرے خیال کے مطابق شاید کبھی بھی آپ نے سیرت کے عنوان پہ اس آیت کریمہ کو نہیں سنا ہوگا میرا اپنا اندازہ ہے ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ قرآن کا ہر لفظ رسول اللہ علیہ وسلم کے سیرت پہ بولتا ہے تو پھر ہر لفظ سے سیرت بیان کرنی بھی چاہیے تاکہ اندازہ ہو کہ سیرت لفظ میں کیسے ہے اس کے لیے میں نے آئتے کریمہ تلاوت کی ہے الحمد رب العالمین ہر شخص جانتا ہے کہ تمام طریقے اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والے ہیں العالمین یہ جمع ہے عالم کی عالم کا معنی ہوتا ہے جہان تو عالمین کے معنی ہوا کئی جہان یہ جہان دنیا میں کتنے ہیں اس کا خلاصہ چار جہان ہیں نمبر ایک عالم ارواح نمبر دو عالم دنیا نمبر تین عالم برزخ اور نمبر چار عالم آخرت یہ چار عالم ہمارے سامنے ہیں نمبر ایک عالم ارواح جب ہماری روحیں تھیں جسم نہیں تھے نمبر دو عالم دنیا ہمارا جسم اور روح اکٹھا چلتا ہے نمبر تین عالم برزخ. موت سے لے کے حشر قیامت تک یہ عالم, عالم آخرت جسے حشر کہتے ہیں تو یہ چار عالم ہیں ہمارا دعویٰ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہادی عالم ہے ہادی عالم کا معنی ان چار جہانوں میں رہنمائی اگر ملتی ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے آپ کے علاوہ پورے عالم میں کسی شخص سے رہنمائی ملے اس کی دنیا کوئی مثال پیش نہیں کر سکتی میں دلائل کے ساتھ اس عنوان پر بات کروں گا تاکہ آپ کے سامنے ہماری بات مدلل ہو کر آئے نمبر ایک عالم اروا عالم ارواح کا معنی کہ جب روحیں تھیں اور ہمارے اجسام نہیں تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کے مختصر سے مجمے میں ایک چھوٹا سا سوال پوچھا کہ بعض لوگ دنیا میں ایک بار ملتے ہیں زندگی بھر نہیں بھولتے اور بعض بار بار ملتے ہیں پھر بھی بھول جاتے ہیں بازوں سے تھوڑی وقت کی دوستی قائمی ہوتی ہے اور بازو کے ساتھ زیادہ وقت رہتے ہیں پھر بھی دوستی نہیں بن پاتی اس کا تجربہ آپ کو بھی ہے اس کا ہمیں بھی ہے بس اوقات دوران صف ایک بندے سے ملاقات ہوتی ہے دوستی میں بدل جاتی ہے اور آپ میں کتنے ساتھی ہی ہیں آمنا مسجد میں کئی سالوں سے پانچ نمازیں اکٹھی پڑھ رہے ہیں دوستی تو گزار دوسرے کا نام بھی نہیں جانتے حضرت عمر رضی اللہ نے پوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جن کے بارے میں حدیث پاک میں ہے والی فلیات الباب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں شہر علم ہوں علی شہر علم کا دروازہ ہے جس کسی نے شہر میں آنا ہو وہ دروازے سے گزر کر آئے اس کا مطلب یہ ہے کہ بغیر حضرت علی کے ہم رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں جا سکتے اور یہ ہمارا ایمان ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ ہمارا ایمان ہے حضرت عمر ہمارا ایمان ہے حضرت عثمان ہمارا ایمان ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان ہے سوالاک صحابہ پیغمبر ہی ہمارے ایمان کا حصہ ہے ہر صحابی کے اپنے فضائل اپنے مناقب ہیں لیکن نبوت کے بعد ترتیب میں یہی ہے ابو بکر پہلے عمر دوسرے عثمان تیسرے علی چوتھے یہ ترتیب شریعت کے بھی مطابق ہے اور یہ ترتیب عقل کے بھی مطابق ہے ایک شخص نے مجھے کہا علی رضی اللہ تعالیٰ کا نمبر سب سے پہلے میں نے پوچھا دلیل اس نے کہا اس لیے کہ علی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابیت کا رشتہ بھی ہے ایمان والا اور خون کا رشتہ بھی ہے کیا لبیت ہے تو جس میں دو رشتے ہوں وہ مقدم ہے ان سے جن میں ایک رشتہ ہو اس لیے علی رضی اللہ علیہ کا نمبر پہلا ہے میں نے کہا اگر آپ کی دلیل کو مان لیا جائے تو اس دلیل کا تقاضا ہے کہ ابو بکر صدیق کا نمبر پہلا ہو اور تلی کا چوتھا ہو آپ کی دلیل کے مطابق جی وہ کیسے صحابی تو چاروں حیرت ابو بکر عمر، چاروں صحابی تھے رضی اللہ عنہ. اب ان چاروں کا رسول اللہ سب سے رشتہ کیا تھا حضرت ابو بکر عمر یہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں حضرت عائشہ ابو بکر کی بیٹی حضور کے گھر حضرت حفظ عمر کی بیٹی حضور کے گھر اور حضرت عثمان حت علی یہ حضور کے داماد ہیں رقیہ ام قرسوم یقبا دیگر حضور کی بیٹی عثمان کے گھر فاطمہ گھرا حضور کی بیٹی علی کے گھر تو دو سسر اور دو دماغ، سسر کی حیثیت باپ کی ہے دماد کی حیثیت بیٹے کی ہے تو باپ کا نمبر پہلے ہوتا ہے بیٹے کا بعد میں ہوتا ہے اس لیے ابو بکر عمر کا نمبر پہلے ہے عثمان علی کا بعد میں پھر یہ دونوں باپ کی طرح ہیں ان میں صدیق کے اکبر بڑے ہیں حضرت عمر چھوٹے ہیں حضرت صدیق کا نمبر پہلا ہے حضرت عمر کا دوسرا ہے اور دو تماد جو بیٹوں کی طرح ان میں جو عثمان بڑے ہیں علی چھوٹے ہیں تو عثمان کا نمبر تیسرا ہے علی کا نمبر چوتھا ہے تو میں نے کہا جو دلیل آپ نے دی ہے اس دلیل کا بھی تقاضا یہ ہے کہ ابو بغیر پہلے ہوں علی چوتھے ہوں ہم تو لڑائی کی بات نہیں کرتے دلیل کی بات کرتے ہیں نا ہمیں کوئی دلیل سے منوا لے تو منوا لے طاقت سے منوانا ہمیں یہ کسی کے بس میں نہیں ہے اس غلط فہمی کے اندر کوئی نہ رہے کہ ہمیں طاقت سے منوا لے گا ہمیں جس نے منوانا ہے دلیل سے منوانا ہے اور احمد اللہ تعالیٰ دلیل الحا کتنی مضبوط ہے اس کو توڑنا کسی کے بس میں نہیں ہے اللہ ہمیں دلائل کے ساتھ بات کی تو عطا فرمائے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہہ رہا تھا أنا مدينة العلم اللہ کے نبی کی حدیث ہے کامل ابن عدی کے اندر ہے کہ میں شہر علم ہوں علی شہر علم کا دروازہ ہے میں نے کتاب کا نام دیا ہے کہ حدیث کس کتاب ہے کامل ابن عدی اس کے اندر ہے اس وقت لوگوں کو شبہ پڑ جاتا ہے نہیں پتہ نہیں کہاں سے حدیث پیش کی حوالہ ہم نے دیا کتاب آپ کو نہیں ملنی تو آپ کو حوالے کا فائدہ بھی کیا ہے بعدوں کو شوق ہوتا ہے میں حوالہ دیں پھر کتاب بھی نہیں ملتی پھر جی کتاب کہاں سے لیں تو میں نے کہا ہمارے اعتماد کر لیں کیا فرق پڑتا ہے اس سے ایک بات آپ اور بھی سمجھ لیں اس حدیث کے والے سے جس طرح یہ چار خلفاء رسول اللہ علیہ وسلم کے بعد ہیں اسی طرح صحابہ کرام کے بعد چار امام ہیں امام اعظم ابو حنیفہ نومان بن ثابت امام مالک بن انس حضرت امام محمد بن ادریس امام شافی اور حضرت امام احمد بن محمد بن حمد یہ چار ائیمہ بڑے جس طرح صحابہ کرام میں چار بڑے صحابہ ہیں اسی طرح بعض علماء میں چار بڑے علماء ہیں یہ ترتیب بھی ذہن میں رکھیں اور ہم اسی ترتیب سے تینوں کو مانگتے ہیں اسی بڑے امام و لبا ہیں پھر چھوٹے ماں مالک ہیں پھر چھوٹے امام شاپی ہیں پھر چھوٹے ماں محمد ہیں ہم ترتیب کے ساتھ چلتے ہیں نا ایک خاصی محاورہ ہے گر فرد مراتب نہ گنی زندگی مراتب کا فرق نہ کریں تو انسان انسان نہیں رہتا امام امام ہوتا ہے مختری مختری ہوتا ہے باپ باپ ہوتا ہے بیٹا بیٹا ہوتا ہے ماں ماں ہوتی ہے بیٹی بیٹی ہوتی ہے یہ مرات کا فرق انسان ختم کرنا چاہے بھی تو نہیں کر سکتا عام بندوں کے بارے میں نہیں یہ میری باتیں بغیر چھوٹی چھوٹی ہیں آپ توجہ رکھیں گے تو آپ کو کئی وقت بڑی کام دیں گی امن مومن امیاشہ رضی اللہ تعالی نے کی خدمت میں ایک شخص آیا خدمت سے مراد دروازے پر دستک اس نے کچھ کھانے کے لیے مانگا ام رضی اللہ تعالیٰ نے پاس جو کو وہ وقت آیا یا بعد میں آیا اس نے تقاضا کیا نے فرمایا کہ ان کو دسترخوان لگا کے کھانا کھلا دو دسترخان لگوایا کھانا کھلا دیا وہ چلے گئے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت اسما کے بیٹے تھے حج اسما امی کی ہمشیرہ تھی تو یہ خالہ اور بتیجے کا تعلق تھا تو اکثر عزت عبداللہ بن زبیر بہت سارے مقامات پہ امی عشا سے پوچھ لیا کرتے تھے خالہ بھی تھی نا تو دین کا شوق بھی تھا تو ان کے خالہ جی بات سمجھ نہیں آئی ایک کو آپ نے کھڑے کھڑے روٹی دے دی ہے ایک اور دسترخوان بچا کے دی ہے امی عشا رضی اللہ نے فرمان لگی امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی نے حکم دیا تھا ہر بندے کے مرتبے کا خیال کرے بعد والے کو چلتے روٹی دیتے تو اس نے نہیں لینی تھی اس کو بٹھا کر کھانا ضروری تھا. ہر بندے کے مرتبے کا خیال کرنا اتنا ضروری ہوتا ہے اللہ میں یہ بات سمجھنے کی توفیق دے ہم چاروں کا خیال کرتے ہیں خیر میں وہ حدیث کے حوالے سے ایک بات سنانے لگا تھا کہ مجھے ایک شخص نے کہا کہ دیکھو مولانا صاحب آپ لوگ مسلمان بھی ہیں میں نے کہا جی الحمدللہ امام ابو ونیفا کی تقلید بھی کرتے ہیں میں نے کہا جی الحمدللہ مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں میں نے کہا جی الحمدللہ کچھ نے کہا آپ امام ابو منیفا کی بجائے ڈائریکٹ حضور پاک کو مان لیں یہ درمیان میں آپ کو واسطے کی ضرورت کیا پڑی ہے کہ پہلے منیفا اور پھر اللہ کے نبی کے پاس جاتے ہیں میں نے کہا یہ درس ہمیں اللہ کے نبی نے خود دیا ہے وہ بڑا عجیب جواب ہے میں نے سبب ہمیں اللہ کے نبی نے خود دیا ہے کہتے ہیں کہا آپ کی مسجد کے امام صاحب اعلان فرماتے ہیں کہ جو شخص سفی اول میں آ کے نماز پڑھے اس کو بہت اجر ملتا ہے اب سفی اول میں آکر نماز پڑھنے والے دو قسم کے نمازی ہیں ایک نمازی مسجد کے دروازے سے گزرتا ہے سفے اول میں آ جاتا ہے ایک نمازی دروازہ پلاگ کر سفے اول میں آتا ہے آئے دونوں سفے اول میں ہے دروازہ پلاگ کر جائے اور دروازے سے گزر کر جائے دونوں میں فرق ہے میرے کہتا ہے جی ہاں میں نے پوچھا کیا فرق ہے دروازے سے گزر کر جائیں تو بدب نمازی ہے دروازہ کر تو بے ادب نمازی ہے میں نے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انا مدینت العلم ولی الباب فمن اراد المدینت فلیات الباب میں شہر علم ہوں علی شہر علم کا دروازہ ہے اور جس نے دروازے شہر میں آنا ہے وہ دروازے سے گزرے یہ شہر علم مدینہ میں ہے اور شہر علم کا دروازہ علی کوفہ میں ہے کوفہ سے گزر کر جائیں تو بہ ادب ہے کراس کر کے جائیں تو بے ادب ہے اور یہ کفا میں امام ماماز و منیفا رحمتہ اللہ علیہ میں نے کہا ہم جو بایا کفا جاتے ہیں نا یہ اللہ کے نبی نے میں ہے کہ میرے علی سے ہو کر آؤ ہم علی, علی سے ہو کر جاتے ہیں اللہ ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی فرمائے میں عمرے کے لیے گیا تو جدہ ایئرپورٹ پہ اترا تو میں نے یہی کپڑے پہنے تھے احرام نہیں تھا تو میزبان جو لینے کے لیے آئے تو کہتے ہیں مولانا صاحب عمرے کے ارادہ ختم کر دیا میں نے کہا میں تو عمرے کے لیے آیا ہوں تو آپ نے حیرام کیوں نہیں پہنا ہوا میں نے کہا ہم نے بغیر احرام کے جانا ہے مجھے کہتے ہیں وہ کیسے میں نے کہا میری ڈائریکٹ مکہ کی نیت نہیں ہے میں جدہ سے مدینہ جاؤں گا وہاں والسلام پڑھوں گا قبر پہ حاضری دوں گا اور اس کے بعد مکہ جاؤں گا تو کہتے ہیں مدینہ سے مکہ کیوں جاتے ہیں میں نے کہا اس لیے کہ ہمیں مکہ دکھایا ہی مدینے والے نے وہ نہ دکھاتے تو ہمیں کیسے پتا جلدا مکہ کیا ہے اس لیے پہلے وہاں جا کر ان کا شکریہ ادا کریں گے اس کے بعد مکہ میں پہنچیں گے مدینہ پون کے حیرام باندھ لیں گے کہ جو مکہ آپ نے دکھایا تھا نا کیسے جاتے ہیں ہم مکہ ایسے جاتے ہیں جیسے آپ نے فرمایا میں نے کیسے وہ خوش ہوں گے تو شکریہ ادا کرنا چاہیے اس ذات کا جس سے آدمی کو نفع ملے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا امیر المومنین اگر اجازت ہو تو میں جواب دوں چونکہ جو چھوٹے تھے حضرت علی بہت بڑے ہیں ہمارے اعتبار سے میں بتاؤ اور میں بتاؤ حضرت علی فرمانے لگے کہ میں نے حدیث سنی ہے کہ عالمی ارواح میں جو روحیں منہ ایک دوسرے کی طرف کر کے آمنے سامنے بیٹھی ہیں ان کی دنیا میں دوستی لگ جاتی ہے جن کی پشت سے پشت ملی تھی اور منہ کے طرف منہ نہیں تھے وہ قریب ہو کر بھی دوسروں سے دور رہتے ہیں تو عالم ارواح میں جن کی یاری لگ گئی تھی وہ کبھی کبھی ملے تب بھی دوست ہوتے ہیں اور جن کا آمنا سامنا وہاں نہیں ہوا وہ آمنا مسجد میں بیس سال بھی نمازے پڑے تو یاری نہیں لگتی بس یہ وجہ ہے دوستی نہ لگنے کی اس لیے اس پر ناراض نہیں ہونا چاہیے اس کو قسمت کا کھیل سمجھنا چاہیے کہ عالم ارواح میں ہم ایک دوسرے کے قریب نہیں بیٹھے اس لیے آئے دور ہیں ذن بنانے سے پھر جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں اور لڑائیاں بٹ جاتی ہیں نمبر ایک عالم ارواح عالم ارواح میں اللہ کے پیغمبر ہادی عالم ہے ہادی عالم کا معنی وہاں ایک سوال اور جواب ہوا ہے اور یہ سوال اور جواب خالق مخلوق کے درمیان ہوا ہے اللہ اور انسان کے درمیان ہوا ہے وہاں عالم ارواح میں اللہ نے تمام انسانوں سے ایک سوال فرمایا السط و رب مجھے یہ بتاؤ میں تمہارا رب ہوں یا تمہارا رب نہیں ہوں الست و رب کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں یہ عالم ارواح میں اللہ نے سوال کیا حکیم الاسلام قاری محمد طیب نبر اللہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے یہ سوال کیا انبیاء علیم السلام بھی صحابہ کرام رضی اللہ عن بھی اور اس کے علاوہ تابین اطباطین علما و محدثین مشاعر سارے خاموش رہے کسی ایک نے بھی جواب میں یہ نہیں کہا کہ آپ ہمارے رب ہیں یہ سارے خاموش رہے سب سے پہلے رسول اللہ وسلم اللہ کی مبارک روح روح محمد نے فرمایا بلا کیوں نہیں آپ ہمارے رب ہیں جب حضور نے بلا فرمایا تو ساری اروہ نے کہا بلا کیوں نہیں آپ ہمارے رب ہے تو عالم ارواح میں جب کوئی بھی نہیں تھا تب بھی رہنمائی ہمارے پیغمبر فرما رہے تھے اس کا معنی یہ ہے عالم اروہ میں جو بھی تو ہی پر ایمان لایا وہ ہمارے محمد کی وجہ سے لایا وہ ہمارے حضور کی وجہ سے لایا انبیاء نے بھی بلا کہا تو ہمارے نبی کی وجہ سے فرمایا اس سے ایک بات آپ کو سمجھ آئے گی قاسم لوم والخیرات مولانا محمد قاسم ننوتوی بانی دالم دیوبند رحمت اللہ علیکن. اپنے مسلک کو بیان کریں چھپائیں نا شخصیات کو بتائیں چھپائیں نا ہم کون ہیں ہمارے بڑے کون ہیں اباؤ اجداد کون ہیں یہ بتانا چاہیے اور سنبھالنا چاہیے ہاں اگر ان پر کوئی گلہ ہو اس گلے کو دور کرنا چاہیے شکوے کو دور کرنا چاہیے ریورس گیئر نہیں لگانا چاہیے کہ نہیں ہمارے وہ ہیں نہیں ہمارے ہیں ہمیں سب کچھ ان سے ملا ہے ہم وہاں پہ قائم ہیں تو عالم ارواح میں انبیاء نے بھی بلا کہا تو ہمارے پیغمبر کی وجہ سے فرمایا اس کا مطلب توجہ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے پیغمبر نے بلا ڈائریکٹ فرمایا باقی انبیاء نے بلا انڈائریکٹ فرمایا ہمارے نبی کا ایمان بھی توحید بلا واسطہ ہے باقی انبیاء کا ایمان بھی توحید بواستا ہمارے پیغمبر کے ہے اس کو مول لاس فرماتے ہیں ہمارے پیغمبر بھی نبی ہیں باقی انبیاء بھی نبی ہیں ہمارے پیغمبر کی نبوت بزدات ہے بقیہ انبیاء کی نبوت بالعض ہے بزدات اور بالعرض کا مطلب یہ ہوتا ہے اگر کوئی چیز کسی کو بز ملے وہاں سے شروع ہوتی ہے وہاں پہ ختم ہوتی ہے میں مثال دے کر سمجھاتا ہوں اگر یہ میں مثال صرف دے رہا ہوں اگر یہ بلب جل رہا ہے اس بلب کی وجہ سے ہمارا چہرہ ہمارا جسم یہ دیوار روشن ہے لیکن اگر ابھی بجلی بند ہو جائے آپ اس کو آف کر دیں تو وہ روشنی جو اس کے اندر پھیلی ہوئی تھی وہ واپس سمٹ کر روشنی اس کے اندر چل جائے گی وہ روشنی ختم نہیں ہونی وہ روشنی سمٹ جانی ہے تو بلب سے چلتی ہے بلب پہ جا کے رکتی ہے جب سورج نکلتا ہے پوری زمین روشن ہوتی ہے اور جب سورج غروب ہوتا ہے تو روشنی سمٹ کے پھر صورت میں چلی جاتی ہے زمین پہ نہیں رہتی نورنا نروتی فرماتے ہیں صورت کی روشنی ہے زمین کی روشنی بالعض ہے زمین کو روشنی صورت کی وجہ سے ملتی ہے صورت کو کسی کی وجہ سے نہیں ملتی وہ خود بہت روشن ہے اور ارض کا فرق کیا ہوتا ہے جس کی روشنی بھی ہو اسی سے روشنی چلتی ہے وہیں پہ جا پہ ختم ہوتی ہے اور جس کی بل عرض ہو اس کو اس سے ملتی ہے جس کی بھی ذات ہے ہمارے پیغمبر کی نبوت بھی ذات ہے باقی انبیاء کی نبوت بالعرض ہے باقی انبیاء کو نبوت حضور کی وجہ سے ملی ہے ہمارے نبی کو نبوت بلا واسطہ ملی ہے اس لیے ہمارے پیغمبر سے نبوت چلی ہے ہمارے نبو پیغمبر پہ نبوت ختم ہوئی ہے وہ خاتم النبیین کا معنی یہ ہے ان کی نبوت بھی ذات ہے چلی بگن سے ہے ختم بگن پر شروع بھی وہاں سے ہے ختم بھی وہاں پر ہے یہ ہے خاتم النبیین کا معنی ہمارے خاتم النبیین کا ایک ہی معنی ہے کہ حضور آخری نبی ہیں بس ایک ہی معنی ہے مولانا روزی کتنی عجیب بات فرماتے ہیں فرماتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ حضور آخری نبی ہیں آخری ہونا آخری ہونا اصل ماتے کو باعث فضیلت نہیں ہے کیوں ایک بندہ مسجد میں پہلے آتا ہے ایک سب سے آخر میں آتا ہے کہ آخری ہونا فضیلت کی بات ہے صدیق اکبر پہلے خلیفہ ہیں عدلی اور مرتدہ آخری خلیفہ ہیں تو اگر آخری ہونا افضل ہونے کی نشانی ہے اس کو مولویت کی زبان میں کہتے ہیں کہ تقدم اور تخر کی ذات کو وجہ فضیلت نہیں ہوتی خاتم کا معنی کچھ اور ہے ہم سمجھے نہیں ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اذور زمانے کے اعتبار سے آخری نبی ہیں مکان کے اعتبار سے آخری نبی ہیں لیکن خاتم کا ماننا جو وجہ فضیرت ہے وہ یہ ہے کہ نبوت چلی بھی ان سے ہے ختم بھی ان پر اس پر ایک چھوٹا سا واقعہ سے معرما لیں مولانا کاشم نوی رحمت اللہ علیہ دالم جو تھے ہندو کے ساتھ ایک مناظرے کے لیے تشریف لے گئے اب ہندوؤں کا پیتا کہ خدا کہی ہے بارش کا خدا الگ ہے اولاد دینے کا الگ ہے پانی کا الگ ہے ہوا کا الگ ہے ہمارا عقیدہ کہ اللہ ایک ہی ہے ایک خدا ہے ہم زیادہ نہیں مانتے مناظر کی تشریف لے گئے جب وہاں پہنچے تو مولانا قاسم ننوتوی جان تشریف فرماتے ہندو پنڈت تین چار جمع ہو کر مولانا قاصم ننوتوی رحم اللہ کے پاس گئے اور کہ حضرت ہماری خواہش ہے آپ بڑے بزرگ نیک آدمی ہیں آپ گفتگو پہلے فرما لیں آپ پہلے گفتگو فرما لیں برکت ہوگی مولانا فرمانے لگے میرا حق ہے کہ میں آخر میں گفتگو کروں اس لیے کہ میں اس نبی کو میرا حق بعد میں ان نے کہا جی ہم حق کی بات نہیں کرتے ہم برکت کے لیے کہتے آپ بڑے ہیں پہلے فرما لیں مولانا فرمانے لگے چلو آپ کی مان لے تو پھر کچھ گفتگو پہلے کروں گا کچھ آخر میں کروں گا میں اس نبی کو امتی ہوں جو اول بھی ہے آخر بھی ہے تمہاری بھی مان لیتا ہوں ان نے کہا قدرت یہ دلائل کی تو بحث ہی نہیں ہے ہم تو ویسے عرض کریں گے پہلے گفتگو فرما لیں ماس کے مودی فرمانے لگے تم میری بات کو سمجھے نہیں ہو تم میری بات کو سمجھے نہیں ہو میں کہتا ہوں تم گفتگو کر لو تمہیں موقع دے رہا ہوں اگر تم نے گفتگو نہ کی اور گفتگو میں نے کر لی وہ اول بھی ہوگی آخر بھی ہوگی اس کے بعد گفتگو کا موقع رہنا نہیں ہے جو دلائل تم نے دینے ہیں میں نے سارے دے کر جواب دے دینے ہیں تو تم پہلے کر لو گفتگو انہوں نے کہا جی آپ آپ تشیف لیں چلے گے تاثر نوت رحمتہ اللہ علیہ نے تین گھنٹے تک بیان کیا برداد بالارض فلفے کی بنیاد سے اللہ ایک ہے کوئی خدا نہیں جب تین گھنٹے گفتگو کے بعد بیٹھے تو اعلان کیا بھی کوئی ہندو پنڈت گفتگو کرنا چاہے تو کرے کوئی بھی گفتگو کھڑا نہیں ہوا سالث نے کھڑے ہو کے حضرت کی فتح کا اعلان فرمایا یعنی مولوی قاسم ننوتوی جو مسلمانوں کے عالم ہیں وہ جیت گئے ہیں جب یہ اعلان ہو گیا حضرت جیت گئے ایک اور حملہ کیا پھر ہندو پنڈت حضرت کے پاس آئے ان نے کہا مولانا قاسم ننوتوی صاحب مسلمان آپ کی قدر نہیں کرتے اگر آپ ہندو مذہب کے پنڈت عالم مولوی ہوتے ہم آپ کے بنا کر دہلی کے چوک چوک پہ رکھتے اور تمہاری پوجا کرتے تمہیں کے کپڑے ہیں کوئی کپڑے بھی کام کے نہیں دیتا مولانا مولاس موتی پر کتنا بڑا حملہ تھا ہم جیسا کوئی مولوی ہوتا تو ہم کہتے ہاں ہماری عوام ہماری قدر نہیں کرتی ہم کتنا کام کرتے ہیں قدر نہیں کرتی مولا کاسمودی نے بڑا پیارا جملہ فرمایا توازوں کا پہاڑ تھا فرمانے لگے تم ٹھیک کہتے ہو اگر تم میں کوئی قاسم ننوتری ہوتا تو تم دہلی کے چوک چوک پہ بت بنا کے پوچھتے لیکن مسلمانوں کی مجبوری یہ ہے یہاں حضور کی کے صدقے اتنے قاسم موجود ہیں یہ کس کس کا بت بنا کر پوجیں گے یہاں <laughs> <آلات laughs> ایک قاسم تو نہیں ہے کہ بت بنائے یا تو کتنے قاسم موجود ہیں یہ کس کس کا بت بنا کر پوجیں گے تمہاری مجبوری ٹھیک ہے لیکن ان کی مجبوری بھی بجا ہے تو سے اپنی ساری بات کو جتنا ایک تکبر کی جیت نکل سکتی تھی اس میں پانی پھر دیا حضرت بہت بڑے آدمی نے خیر معیار ذکر جی رہا تھا ہمارے پیغمبر ہادی عالم ہے کہاں عالم اروہ میں حضور بلا بولے تو انبیاء بولے ہمارے پیغمبر نہ بولتے تو انبیاء بھی بلا نہ فرماتے مولانا تاثی فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ ہمارے نبی اور باقی نبیوں میں کئی فرق ہے ایک فرق یہ ہے کہ پہلے نبی توجہ رکھنا پہلے نبی یہ صرف امت کے نبی تھے ہمارے نبی صرف امت کے نبی نہیں ہے ہمارے نبی نبیوں کے نبی ہیں وہ صرف امت کے نبی تھے یہ صرف امت کے نبی نہیں ہے بلکہ ہمارے نبی امت کے بھی نبی ہیں اور یہ نبیوں کے بھی نبی ہیں کیوں ان سے کلمہ امت کو بھی ملا ہے اور ان سے کلمہ نبیوں کو بھی ملا ہے ہادی اروا ہمارے پیغمبر عالم ارواح میں بھی یہ ہادی عالم بن کر آئے ہیں جب کچھ بھی نہیں تھا صرف اروا تھی تو تب بھی اگر دین ملا ہے تو ہی ملی ہے ہمارے پیغمبر کی وجہ سے ملی ہے اس لیے مولانا تاثر نوزی فرماتے عالم ارواح میں اللہ نے ایک سوال ساری روحوں سے کیا ہے اور ایک سوال اپنے مخصوص نبیوں سے کیا ہے ہر دنیا میں ہر ادارے میں ہر جگہ پہ کچھ عام ہوتے ہیں کچھ خاص ہوتے ہیں یہ سارے انسان اللہ کے ہیں لیکن عام ہیں ان میں امبیا یہ بھی انسان ہیں لیکن اللہ کے خاص ہیں اللہ نے ایک سوال سارے عالم کے انسانوں سے کیا اور ایک سوال الگ صرف اپنے نبیوں سے کیا ان سے پوچھا وَإِذْ أخذ اللہ لما من لما من ایک وعدہ میں تم سے لیتا ان سے واد استر اتنا ہے مجھے رب مانو اور تم سے اضافی وعدہ ہے جب تمہیں میں کتاب بھی دوں تمہیں نبوت بھی دوں تمہیں رسول رسالت بھی دوں اور پھر میرا ایک نبی آ جائے پھر میرا رسول آ جائے توجہ رکھنا دیکھو نام نہیں لیا پر میں سما جا رسول رسول آ جائے آدم رسول ہیں حضرت عیسیٰ رسول ہیں حضرت نور رسول ہیں حضرت موسا رسول ہیں ابراہیم رسول ہیں اسماعیل رسول ہیں وجہ کیا ہے سارے انبیاء کو یہ فرمایا جب رسول آ جائے یہ بھی تو رسول تھے دل کا رسول فضل اللہ باد رسول تو تین سو تیرہ ہیں تو پھر کوئی کہہ نہیں سکتا کہ اب تین سو تیرہ میں سے کون سا رسول ہے فرمائے رسول اگر کوئی رسول آ جائے رسول آ جائے تو یہ کیوں فرمایا ایک ذرا بات سمجھو تین سو تیرہ رسول ہیں لیکن جب آپ غور کریں گے حضرت اعظم رسول ہیں لیکن جب کلمہ پڑے تو لا الہ الا اللہ الاظم صفی اللہ رسول اللہ نہیں کہتے ابراہیم رسول ہیں کلمہ پڑھے تو لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ رسول اللہ نہیں کہتے حض نور رسول ہیں کلمہ پڑھے تو لا الہ الا اللہ نور نجی اللہ رسول اللہ نہیں کہتے موسا رسول ہیں لیکن کلمہ پڑھے تو لا الہ الا اللہ موسا کلیم اللہ کہتے ہیں رسول اللہ اط داؤد رسول ہیں کلمہ پڑھے تو لا الہ الا اللہ داود خلیفۃ اللہ کہتے ہیں رسول اللہ نہیں کہتے ہر اسماعیل رسول ہیں کلمہ پڑھے تو لا الہ الا اللہ اسماعیل ضبید اللہ کہتے ہیں رسول اللہ نہیں کہتے حر یونس رسول ہیں کلمہ پڑھے تو لا الہ الا اللہ یون طبی اللہ کہتے ہیں رسول اللہ نہیں کہتے عیسا رسول ہیں کلمہ پڑھے تو لا الہ الا اللہ عیشا روح اللہ کہتے ہیں رسول اللہ نہیں کہتے جب ہمارے پیغمبر کی باری آئے تو لا الہ الا اللہ محمد السول رسول اللہ اللہ پرماتم رسول جب وہ آ جائے جسے رسول ہی رسول کہتے ہیں اس کے نام تو کئی ہیں لیکن خاص نام اس کا رسول ہے یہ کیوں فرمایا اس کے نقطہ نشین کر لو اس کی وجہ یہ ہے یہ رسول رسالت سے ہے رسالت کا معنی پیغام ہے رسول کے ذمہ دو کام ہیں خالق سے پیغام لیتا ہے مخلوق کو پیغام دیتا ہے کچھ مقام اللہ نے مخلوق, کچھ مقام اللہ نے بنائے جہاں اللہ نبی کو پیغام دیتے ہیں وہ خوش مقام اللہ نے وہ بنائے جہاں نبی خدا سے پیغام تو لے لیتا ہے پھر آگے پیغام کو دیتا ہے دیکھے ایک جگہ جہاں میں بیان کرتا ہوں اور ایک جگہ جہاں پہ آپ بیان سنتے ہیں ایک کرنے کی جگہ ایک سننے کی جگہ ایک پیغام لینے کی جگہ اور ایک پیغام دینے کی جگہ اللہ نے کچھ مقامات بنائے جو نبیوں کو پیغام دینے کے ہے یا نبی اللہ سے پیغام لیتا ہے وہ مقامات کون سے ہیں حضرت آدم کو خدا نے پیغام دیا جنت میں ہے تم جو چاہو کھو اس درخت کے قریب نہ جانا حضر کو پیغام دیا خدا لے گے جوہی پہاڑ تک ہے ابراہیم علیہ السلام کو پیغام دیا خدا نے کہا عراق سے چلائے اور مکہ تک لے گئے یہ پیغام دینے کی جگہ ہے حض سلمان کو پیغام دیا تخت شاہی پہ اڑایا وہاں تک لے گے حض داود کو پیغام دیا خلیفہ خلافت کے منصب پہ بٹھایا پھر پیغام دیا ہے حضرت عیسیٰ کو پیغام دیا آسمان پہ لے گئے پیغام دیا ہے یہ پیغام لینے کی جگہ ہے لیکن میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جب باری آئی تو خدا نے پیغام کیسے دیا رام میں رات کی رات کو دیکھ لیجیے ہمارے نبی مکہ سے چلے ہیں مدینہ رکے ہیں وہاں سے چلے ہیں تو حضور پاک بیت با... سے چلے مدینہ رکے ہیں وہاں سے چلے تو مدین رکے ہیں وہاں سے چلے تو دور سینا رکے ہیں وہاں سے چلے تو بیت الرحم رکے ہے وہاں سے چلے تو اقسار ہیں وہاں سے چلے تو سات آسمان پہ رکے ہیں پھر آپ آگے چلے سدرت المنتہ پہ رکے ہیں پھر آپ آگے چلے ہیں شریف الاقلام پہ رکے ہیں تو عرش پہ رکے ہیں میرے پیغمبر مکہ سے چلے کعبہ سے اور رکے جا کے ہیں جب دونوں کے بارے میں قرآن کو کھول کے دیکھے تو قرآن یوں کہتا ہے ان ابلا بی بکا سب سے پہلا مکان جو دنیا میں بنا یہ کعبہ ہے اور جب کو دیکھے قرآن کہتا ہے اللہ اللہ خلق کا سبا سبا واتن ومن الرض مسلم سات زمینیں ہیں پھر سات آسمان ہیں بس یہ کرسی السماوات بلر پھر اوپر خدا کی کرسی ہے مکان عرشہ عل الماء اوپر پانی ہے پھر اوپر خدا کا ارش ہے تو کرسی مکان کعبہ کو دیکھیں یہ مکان اول ہے عرش کو دیکھیں یہ مکان آخر ہے اللہ جب اپنے نبی کو پیغام دینا چاہا تو کعبہ سے شروع کیا عرش پہ جا کے روک دیا عرش کے اوپر کوئی مکان نہیں ہے تو پہلے نبیوں نے پیغام لیا جس نے ایک مقام پہ پیغام لیا نبی اور بکا باقی اور مکان باقی ہے اور ابھی اور مکان باقی ہے میرے محمد کو جہاں پہ جا کے خدا نے پہ خدا نے پیغام دیا وہ عرش ہے اس کے اوپر کوئی جگہ باقی نہیں ہے مکان سے آگے مکان ہے اور جب پیغام دینے کی باری آتی ہے کسی نبی نے پیغام دیا ہے انسان کو کسی نے دیا ہے جس کو کسی نے دیا ہے پرندوں کو اور جب ہمارے پیغمبر کی باری آئی ہے تو آپ نے پرندوں کو پیغام بھی دیا ہے جانوروں کو پیغام بھی دیا ہے بلکہ اس سے پہلے چلے میں کہ جو حجر پتھر کو پیغام دیا ہے ابو جہل کے ہاتھ میں کنکڑی کلمہ پڑتی ہے پتھر کو پیغام دیا ہے درختوں کو پیغام دیا ہے اشجار کو آپ نے جانوروں کو پیغام دیا ہے انسانوں کو پیغام دیا ہے خدا کا جنوں کو پیغام دیا ہے میں انسانوں میں آگے چل کے کہتا ہوں امت کو پیغام دیا ہے امت کے نبیوں کو پیغام دیا ہے, نبیوں پیغام دیا ہے، تو نبیوں سے اوپر انسانوں کا کوئی مقام نہیں ہے ایک استاد کہتا ہے میں نے شگت کو پڑھایا وہ نازم اور میئر بنا ہے دوسرا کہتا ہے میں نے پڑھایا یہ ایم بنا ہے تیسرا کہتا ہے میں نے پڑھایا یہ ایم این اے بنا ہے چوتھا کہہ رہا ہے میں نے شگت کو پڑھایا تو دیکھو وزیر اعلیٰ بنا ہے پانچواں کہتے جس کو میں نے پڑھایا وزیر اعظم بنا ہے چھٹا کہتے جسے میں نے پڑھایا وہ صدر مملکت بنا ہے ہمارے ملک میں صدر سے اوپر کوئی مقام نہیں ہے انبیاء بیا دین میں دیکھیں تو ایک بلی ہے بلی کے اوپر عام مقام دیکھیں تو پھر شہید کا ہے شہید کے اوپر مقام دیکھے صدیق صحابی کا ہے تو اوپر دیکھے نبی کا ہے مینا نبی نوشا وسطہ سب سے کے مقام بلی کا اوپر شہید کا اوپر صحابی کا اوپر نبی کا نبی سے اوپر تو کوئی مقام نہیں ہے آپ شجر و حجر میں دیکھو تو شجر آلہ ہے پھر شجر و حیوان میں دیکھو حیوان آلہ ہے پھر حیوان و انسان میں دیکھو انسان آلہ ہے پھر انسانوں میں دیکھیے امت و نبی میں دیکھو تو نبی آلہ ہے نبی سے اوپر تو کوئی مقام نہیں ہے تو پہلو نے پیغام دیا کسی ہے شجر کو دیا کسی نے جن کو دیا کسی نے امت کو دیا میرے نبی نے جب خدا کا پیغام دیا ہے حجر کو دیا ہے شجر کو دیا ہے حیوان کو دیا ہے جن کو دیا ہے امت انسان کو دیا ہے انسانوں کے نبیوں کو دیا ہے آپ کہیں گے جی کہاں پہ دیا ہے بیت المقدس میں حضور امام بنے ہیں باقی مختدی بنے ہیں تو میرے نبی نے وہاں ان کو پیغام خدا کا دیا حضور پڑھ رہے ہیں وہ سن رہے ہیں یہی تو پیغام خدا بندی ہے جو امام اپنے مختدی کو دیتا ہے آپ کی آمنا مسجد کے امام قاری عبد الوحید صاحب دامت برکا مسجد میں سوالکھ انبیاء کے امام امام الانبیاء ہمارے نبی امام بنے ہیں اور یہ بات توجہ سے سمجھنا میں ایک نقطہ پیش کرنے لگا ہوں جب آدمی مسجد میں امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے امام کو دیتا نہیں ہے امام سے لیتا ہے آپ بگی جی وہ کیسے جب امام کے پیچھے آپ نماز پڑھیں گے اللہ اکبر آپ نے کہا امام نے بھی فرمایا ہے اس کے بعد آگے چلتے جائیے قیام آپ نے کیا امام نے کیا ہے ربو آپ نے کیا امام نے کیا ہے سجدہ آپ نے کیا امام نے کیا ہے تشہد میں آپ بیٹھے امام بیٹھا ہے سبحان ربی العظیم آپ نے پڑھا امام نے سبحان ابی العلہ آپ نے بھی امام نے بھی اطاحیا تو آپ نے بھی امام نے بھی لیکن جب کھڑے ہو کے امام اعلات کرتا ہے تو امام فاتحہ پڑھتا ہے آپ نہیں پڑھتے کوئی اور مسلق کا پڑھ لے گا میں اس پہ بیس نہیں کرتا لیکن جب فاتحہ کے بعد اگلی صورت آتی ہے امام کے پیچھے کوئی بھی نہیں پڑھتا نہ ہم پڑھتے ہیں نہ کوئی اور پڑھتا ہے اس کا ماننا یہ ہے کہ فاطیہ میں تو اختلاف کر لیں گے تو جی امام نے پڑھا ہے میں کہ تو میں نہیں پڑھتا دوسرا کہتا ہے میں پڑھتا ہوں لیکن فاطیہ کے ختم ہونے کے بعد ایک سو تیرہ سورتیں یہ تو کوئی بھی امام کے پیچھے نہیں پڑھتا میرا سوال یہ ہے جب قیامت کو اللہ امام کے پیچھے نماز پڑھنے والے کو نماز کا عجر دے گا تو اجر کس کے سیز کا دے گا تقبیر تحریمہ کا دے گا کہی ہے قیام کا دے گا کیا ہے ربو کا دیں گے کیا ہے سجدے کا دیں گے کیا ہے ربو کی تصویرات کا دیں گے پڑھی ہے سجدے کی تصویرات دیں گے پڑی ہے تشہد چوہد کر دیں گے پڑا ہے لیکن امام کے پیچھے کھڑے ہو کے ایک سو تیرہ صورتیں تراوی میں کوئی نہیں پڑھتا تو اللہ اس قرآن کا اجر دے گا یا نہیں دے گا میں شروع تو بھی نہیں کہتا آپ کے کہ انہوں نے اختلافی مسئلہ چڑھ دیا چھوڑ دیں اس کو ایک سو تیرہ صورتیں تو کوئی امام کے پیچھے نہیں پڑتا ایک سو تیرہ صورتوں کا اجر ملے گا یا نہیں جب پڑھتے نہیں تو کیسے ملے گا اس کا مطلب امام پڑھ کے خدا سے لیتا ہے پھر امام کے ذریعے مختلی کو ملتا ہے یہ تو ہماری مسجد کے امام کا مسئلہ ہے بیت المقدس میں حضور امام ہے پیچھے انبیاء ہیں تو کیا ان انبیاء نے اللہ کے نبی کے پیچھے قرآن پڑھا تھا بھائی قرآن تو تب پڑھتے جب انہیں ملا ہوتا نہ انہیں ملا ہے نہ انہوں نے پڑھا ہے امام قرآن والا مختلف تورات والا امام قرآن والا مختدی انجیل والا امام قرآن والا مختدی زبور والا امام قرآن والا مقتدی صحیح والا بلکہ قرآن کریم میں ہے بلقد آتی بل قرآن العظیم میرے پیغمبر یہ فاتحہ میں نے آپ کو دی ہے پہلے انبیاء کو نہیں دی تو جب پہلے امبیا کو دی نہیں تو پہلے انبیاء نے حضور کے پیچھے بڑی بھی نہیں اب میرا سوال یہ ہے تراوی میں ایک سو تیرہ صورتیں ہم نہیں پڑھتے امام پڑھتا ہے تو اجر ہمیں ملتا ہے تو جب اللہ کے نبی کے پیچھے یہ سوالات انبیاء نے تلاوت نہیں کی تو ان کو جو اجر ملا وہ کیسے ملے گا آپ کہیں گے حضور نے پڑھا ہے تو انہیں اجر ملا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ امام اجر خدا سے لے کے مختری کو دیتا ہے تو پہلے نبیوں نے صرف امت کو دیا ہے ہمارے نبی نے اللہ سے لے کے نبیوں کو دیا ہے میں بات سمجھانے لگا رسول فرمایا عالم اربا میں میرے پیغمبر میرے نبیوں رسول آئے گا اس رسول سے مراد ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اب بات میں سمجھتا ہوں رسول رسالت سے ہے رسالت کا معنی پیغام ہے رسول خالق سے پیغام لیتا ہے مخلوق کو پیغام دیتا ہے پہلے رسولوں نے پیغام لیا لیکن کہاں پہ کوئی رسول جنت تک گیا کوئی جودی پہاڑ تک گیا کوئی دور سینا تک گیا کوئی تخت شاہی تک گیا کوئی تخت خلافت، تخت خلافت تک گیا ہر کوئی ادرت عیسیٰ آسمان تک گیا ہمارے نبی جب لینے کے لیے گئے تو عرش معلّہ تک گئے ہیں اوپر کوئی مکان نہیں ہے میرے لفظوں پہ غور کرنا عرش کے اوپر کوئی مکان نہیں ہے پہلے نبیوں نے دیا حیوان کو دیا جن کو دیا امت کو دیا ہمارے نبی نے حجر کو دیا شجر کو دیا حیوان کو دیا جن کو دیا امت کو دیا نبیوں کو دیا تو جس طرح عرش کے اوپر کوئی مکان نہیں ہے تو نبی کے اوپر کوئی مقام نہیں ہے جس طرح عرش کے اوپر کوئی مکان نہیں ہے نبی کے اوپر کوئی مقام نہیں ہے تو رسول کے ذمے یہی کام تھا پیغام لینا اور پیغام دینا ہمارے پیغمبر کی باری آئی تو پیغام لینے کے جو مکان تھے وہ بھی ختم اور جو پیغام دینے کے مکان تھے وہ بھی ختم فرمایا وہ پہلے رسول ہیں ان کو کلمے میں رسول نہیں کہنا ابھی کچھ مکان اور مقام باقی ہیں یہ میرا آخری پیغمبر آ گیا اب مکان بھی ختم دینے کا مقام بھی ختم اب تم نے رسول اللہ کہنا ہے رسول انہیں فرمایا جب تمہارے پاس رسول آئے گا اس سے مراد ہمارے پیغمبر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ چونکہ لینے اور دینے کی جگہ باقی تھی خدا نے کسی کے کلمے کا جد رسول اللہ نہیں بنایا جب لینے اور دینے کی جگہ ختم ہو گئی خدا نے کلمے کا جد رسول اللہ بنا دیا میں کبھی ساتھی سے کہتا ہوں ایک بڑی سادی سی دلیل ہے ہم کہتے ہیں حضور پاک آخری نبی کہتے ہیں نا مرزا کہتا جی فلاں نبی ہے کوئی کہتا جی فلاں نبی ہے بڑی سادی سی دلیل ہے ہم کہتے ہیں بھی نبی کے ذمہ کام کیا ہے اللہ سے لینا اور مخلوق کو پیغام تو نہ لینے کی جگہ بچی ہے نہ دینے کی جگہ بچی ہے اب نیا نبی آ کر کیا کرے گا دینے کی جگہ بھی ختم ہے نہ لینے کی جگہ بھی ختم ہے اللہ کے نبی لینے کے مقامات بھی ختم کر چکے ہیں دینے کے مقامات بھی ختم کر چکے ہیں اب نئے نبی کو ماننے کا فائدہ کیا ہے میں نے کہا عالم اروام میں ایک وعدہ کن سے ہے عام سے ایک وعدہ خواص تجربہ عوام سے وعدہ عوام والا ہے خواص سے وعدہ خواص والا ہے کہا تم نے صرف بلا تمہاری بات پوری ہو گئی لیکن جو تم خاص ہو میں تم سے کہتا ہوں جب رسول آئے گا اس رسول کا کام مصد کلاں معقم ما ہمارے نبی کا علم دیکھنا مصد ما وہ تصدیق اس کتاب کی کرے گا جو تمہاری پاس ہے مولانا نوبی فرماتے ہر تموسا کے پاس تورات کا علم ہے ہر عیسیٰ کے پاس انجیل کا علم ہے ہر دودھ کے پاس زبور کا علم ہے ابراہیم کے پاس صحیح کا علم ہے ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر ابراہیم کے سعیدوں کا علم بھی ہے ارموسا کی تورات کا بھی ہے ہر عیسی کی انجیل کا بھی ہے ہر دعود کی ضبور کا بھی ہے دلیل مصدق ما معم یہ اس کتاب کی تصدیق کرے گا جو تمہارے پاس ہے تصدیق وہی کرتا ہے جس کو معلوم ہو جس کو معلوم نہ ہو تصدیق کرے گا کیسے تو ہمارے نبی کے پاس سارے نبیوں کا علم ہے ہمارے نبی سے نبوت سارے نبیوں کی نبوت ہے تو میں نے صرف یہ بات سمجھائی آئی ہادی عالم عالم اروا میں بھی رہنمائی کس نے کی ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عالم دنیا میں آگے عالم دنیا میں ہادی عالم یہ ہمارے پیغمبر اس میں تو دلیل کی حاجت نہیں ہے یہ تو ہر بندہ سمجھتا ہے میں آگے عالم اروا سے آگے عالم برزخ میں چلے جب انسان کو قبر میں دفن کرے میں برزخ میں تین سوال نمبر ایک مربوں کا تیرا رب کون ہے نمبر دو من نبیوں کا تیرا نبی کون ہے نمبر دین ما مادینوں کا تیرا دین کیا ہے وہاں بھی رانمائی کیسے اگر کہے گا ربی اللہ میرا رب اللہ ہے میرا دین اسلام ہے نہیں نہیں یہ جملہ بھی کہو میرا نبی حضرت محمد ہے اگر یہ نہیں کہے گا عالم برزخ میں بھی نجات نہیں ہے میں برزب میں بھی نجات ہوگی تب جب انسان یہ جملہ کہے گا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دین جواب دے دیئے میرا رب اللہ ہے میرا نبی حضرت محمد ہے اور میرا دین اسلام ہے حدیث پاک میں ہے فینادی منادی من السما پھر فرشتہ اعلان کرتا ہے افرسولوں میں الجنہ جنت کا بچھونا دو البسول من میں جنت کا لباس دو وقت ہو نہ جن جنت وہاں پہ ہے نیت یہاں پہ ہے درمیان کا دروازہ کھول دو فیاسی ہے منتی بے ہاں جنت کی خوشبو اس کی قبر تک آتی ہے پھر فرشتہ اعلان کرتا ہے نم کنو مت پہلی رات کی دلہن کی طرح سوجا کس طرح سوجا پہلی رات کی دلہن کی, کی طرح سوجا میں ایک جملہ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کیا اتنا کہنا کافی نہیں تھا سوجا یہ دلہن کا لفظ استعمال کیوں کیا ہے نم سوجا، کافی تھا کنومت العروسے کی کنوت العرو یہ الفاظ میرے اور آپ کے نہیں ہیں یہ الفاظ خاتم الانبیاء سرور عالم دو جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں اور الفاظ ادا کرنے والے کون ہیں جن کے بارے میں صحابہ کرام کہتے ہیں کماری اور پردے میں اتنی باہیا نہیں تھی جتنے ہمارے پیغمبر باہیا سے شرم و حیا کا پتلا اور لفظ کیا ہے نم کا نو مندر اور دلہن کی طرح سو جا یہ پیغمبر نے کیوں فرمایا کراچی کے دوستو حدیث کا معنی سمجھنا کیوں فرمایا میں دوسرے لفظوں میں کہتا ہوں, اس کا معنی سمجھنا جتنا آسان آج ہے شاید پہلے نہ ہوتا کتنا آسان ہے اتنا آسان ہے توجہ رکھنا ایک عورت ایک لڑکی میں سمجھانے کے لیے بات بڑی واضح کرنے لگا ہوں نبت کے الفاظ سمجھنا چاہتی ہے کسی لڑکے کو میسج نہیں کرتی اللہ کا بھی ڈر ہے خاندان کا بھی ڈر ہے فون پہ بات نہیں کرتی اللہ کا بھی ڈر ہے خاندان کا بھی ڈر ہے توجہ رکھنا ملنا چاہتی ہے نہیں مل سکتی اللہ کا بھی ڈر ہے خاندان کا بھی ڈر ہے اتنے ڈر سے میسج نہیں فون نہیں دیکھ نہیں سکتی ڈر ہے توجہ رکھنا لیکن اگر نکاح ہو جائے کلمہ نکاح کے ساتھ وہی لڑکا آ جائے نہ باپ کا ڈر نہ قبیلے کا ڈر نہ خاندان کا ڈر نہ بدنامی کا ڈر اب توجہ رکھنا پیغمبر نے کیا سمجھایا پر جس طرح کوئی کسی کو چاہتا ہو تو ڈر خاندان کا ہے ملاقات نہیں کرتا ڈر ہے میسج نہیں ڈر ہے فون نہیں ڈر ہے یہ قبر کیڑوں کا گھر ہے ڈر لگتا ہے ظلمت کا گھر ہے ڈر لگتا ہے خلوت کا گھر ہے ڈر لگتا ہے جس طرح اس لڑکی کو ڈر تھا تجھے بھی ڈر ہے کلمہ نکاح کے ساتھ آ گئی اس بھی ڈر نہیں ہے کلمہ ایمان کے ساتھ آ جا تجھے بھی ڈر نہیں ہے <تصفح> نم کنو مندر عرو سے آج اس دولن کو کوئی ڈر نہیں ہے کوئی ہے ڈر کوئی ڈر نہیں باپ فخر سے روانہ کرتا ہے بیٹی فخر سے جاتی ہے کیوں امی نے خود بھیجا ہے باپ نے خود بھیجا ہے میرے پیغمبر کے الفاظ کتنے عجیب ہیں فساحت بلاغت کی اپیل ہے, ہے خواتین بیان سنتی ہے یہ کیسی بات کہتا ہے میرے پیغمبر جو بات فرمائیں وہ خواتین کے لیے بھی ہے وہ مردوں کے لیے بھی ہے بس صرف سمجھنے کی ضرورت ہے آج کے دور میں بات کیسے سمجھ آتی ہے کتنا ڈر ہے کلمے نکاح کے ساتھ آ جائے اور میں ایک لفظ کہتا ہوں میں سمجھانے کے لیے بات اس لیے کہتا ہوں میں الجھن بھی پڑتا آپ میرے بارے میں تصور کیا قائم کریں گے میں یس کر دو بات توجہ سے سمجھنا کلمہ نکاح کے ساتھ ہو کلمہ نکاح کے ساتھ ہو تو عورت کی بھی خواہش ہے اب کوئی نہ ہو مرد کی بھی خواہش ہے کوئی نہ ہو کیوں کلمہ نکاح کے ساتھ ہے اب خلوت میں خوف نہیں ہے یہ خلوت شوق کا ہے کلمہ ایمان کے ساتھ ہو پھر قبر کی خلبت خوف کی نہیں ہے قبر کی خلبت شوق کی ہے یہ جو ڈر ہے نا قبر میں کیا بنے گا اکیلے رہ جائیں گے سب چھوڑ کے آ جائیں گے یہ ڈر تب ہے جب ایمان ٹھیک نہیں ہے جب ایمان ٹھیک ہو نا پھر بندہ کہتے سارے جائیں میں ہوں اور میرا مولا ہو میں ہوں میرا رب ہو میں ہوں میری قبر ہو میں ہوں میری خلبت ہو لیکن یہ تب ہے جب ایمان آدمی کا تگڑا ہو ہمارے پیغمبر ہادی عالم ارواح میں بھی ہادی عالم بردخ میں بھی میں نے کہا دنیا میں تو آپ کے لئے میں اس لمحے کیا دلائل دے گا نمبر چار اور آخری بات ہمارے پیغمبر ہادی عالم کہاں پہ حشر میں حشر میں آخرت میں وہ ہمارے پیغمبر ہادی عالم حدیث پاک میں ہے یہ انسان جمع ہوگے حضرت سے آدم سے عرض کریں گے اللہ سے آپ درخواست کرو ہمارا حساب کتاب شروع ہو جائے یہ اس کی میں مثال دوں نا عدالت میں کسی پر کیس ہو اور عدالت میں جج باہر بٹھائے اور دیر ہو تو بندہ تنگ آ کر کہتا ہے یا جو سزا دینی ہے دے دے فیصلہ کرو یہ انتظار ہم سے برداشت نہیں ہوتی تاریخ پہ تریق مر گئے ہیں فیصلہ کرو یہ جب تاخیر ہوگی نا عالم برد... حشر میں فیصلہ نہیں ابھی حساب و کتاب ہیں لوگ تنگ آ جائیں گے اللہ سے عرض کرو حساب کتاب شروع فرمائے حساب کتاب شروع فرمائے اچھے آدم سے کہیں گے آپ اللہ سے عرض کریں آدم علیہ السلام فرمائیں گے میں کیسے ارض کروں مجھے جنت میں خدا نے فرمایا تھا جو چاہو کھاؤ بلا تکربادی شجرہ میں تو بھول گیا تھا اللہ اگر پوچھ لیں آدم کیوں بھولا تھا میں کیا جواب دوں گا حضرت نو کے پاس جاؤ نو علیہ السلام کے پاس جائیں گے آپ اللہ سے عرض کرو حساب و کتاب شروع فرما دیں حضرت علیہ السلام فرمائیں گے مجھے اللہ نے فرمایا تھا کہ دعا مانگو اپنوں کے لیے میں نے بیٹے کو اپنا سمجھ کے مانگ لیا مجھے تو کیا پتہ اس کے لیے دعا نہیں مانگنی اللہ مرجے اس کے لیے دعا کافر کے لیے کیوں مانگی تھی عذاب سے بچنے کی میں جواب کیا دوں گا میں تو خود خوف زدہ ہوں ابراہیم سے کہو ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے حضرت دعا کریں اللہ سے عرض کریں حساب و کتاب شروع ہو جائے ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے میرا باپ کافر تھا مشرق تھا میں نے کہا تھا ترلی مغفرت کی دعا کروں گا میں مانگتا رہا مجھے خدا نے بتایا کفر پہ مر گیا ہے اب دعا نہ مانگو میں نے جو مانگ لی تھی اگر اللہ آج پوچھ لے کیوں مانگی میں جواب کیا دوں گا تم ایسا کرو جب موسا علیہ السلام کے پاس جاؤ موسا علیہ السلام آپ دعا کرو وہ فرمائیں گے اور اسرائیلی لڑ رہے تھے میرا ارادہ مارنے کا نہیں تھا میں نے تو مکہ مارا چھڑانے کے لیے وہ مر گیا اللہ پوچھا موسا اتنا سخت مکہ کیوں مارا میں جواب کیا دوں گا حضرت عیسیٰ سے بات کرو ان سے وہ درخواست کریں ہر نبی عذر پیش کرے گا یہ سارے نبی اور ساری امتیں جمع ہو کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیغمبر کے پاس حاضر ہوں گے حضرت آپ دعا فرمائیں اب اللہ کے نبی کے علم میں ہے میرے بعد کس کے پاس جائیں گے میں نے بھی انکار کر دیا میں نے بھی گزر کر دیا یہ جائیں گے کس کے پاس حضرت درخواست کریں اللہ کے نبی درخواست نہیں فرمائیں گے بلکہ سجدے میں پڑ جائیں گے اس کی وجہ میں ایک جملہ کہتا ہوں مزاج خدا کو جیسے مصطفیٰ نے سمجھا کوئی نہیں سمجھ سکتا اور جیسے مزاج مصطفیٰ کو اصحاب پیغمبر نے سمجھا خدا کی قسم کوئی نہیں سمجھتا ہمارے پیغمبر سمجھتے ہیں اللہ کتنے بڑے ہیں بڑوں کا مزاج کیا ہے حضور درخواست نہیں فرمائیں گے سجدے میں گر جائیں گے اس کی وجہ اللہ جلال میں ہے لمن بالکل یوم بلاہ واحد کا اللہ شان جلال پر ہے اور جب بڑا غصے میں ہو تو پھر غصے مانگنے سے پہلے اس کے غصے کے ٹھنڈا ہونے کی انتظار کرتے ہیں ہمارے پیغمبر درخواست نہیں کریں گے پہلے اللہ کے جلال کو دیکھ کے سجدے میں گر جائیں گے تاکہ جلال جمال میں بدل جائے ہمارے پیغمبر سجدہ اتنا طویل فرمائیں گے اللہ رب العزت خود فرمائیں گے ارفارا تک میرا محبوب سجدے سے سر اٹھا لے سل تو مانگنا آپ کا کام ہے دینا میرا کام ہے حضور کا طویل سجدہ جلال خدا کو جمال خدا میں بدل دے گا اللہ کے پیغمبر درخواست کریں گے اللہ ان کا حساب کتاب شروع فرما دیجئے ادھر پیغمبر نے درخواست کی ہے حساب و کتاب شروع ہو گیا حساب و کتاب ہے کافر جہنم میں اور مسلمان فاسق کسی نہ کسی عمل کی وجہ سے اگر بدعملی اپنے ہر بندہ پریشان ہر کوئی اپنی بدعملی دیکھتا ہے پریشانی موجود ہے اور پریشان ہے میرا کیا بنے گا میرا کیا بنے گا میں آج بھی کہتا ہوں ہم عمل کی بنیاد میں جنت کی بات نہیں کرتے جس بنیاد پہ ہم جنت کی بات کرتے ہیں عمل کی بنیاد پہ جہنم جنت کی بات نہیں کرتے جو ہمارے پاس بنیاد وہ بنیاد سے بات فرما لیں ہم عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کسی کے دو نابالغ بچے بچیاں یا بچے نابالغ فوت ہوگے والدین کی شفات کریں گے امی عشا نے پوچھا یا رسول اللہ اگر دو کسی کے نہ ہوں ایک فوت ہوا فرمایا وہ ایک بھی شفاعت کرے گا اگر ایک بینا ہو تو پھر کیا بنے گا میرے پیغمبر کی باری اللہ کے نبی فرمانے لگے ملم عائشہ یاد رکھو اگر قیامت کے دن کسی کا کوئی سفارشی نہ ہوا فرۃ اللہ ہو میں پیغمبر اس کے لیے ہوں میں پیغمبر شفاعت کروں گا قرآن کریم کی آئے کا رکھ دوں گا یہ نازل ہوئی اللہ نے جبرائیل کو بھیجا جاؤ جبر میرے مصطفیٰ کو میرا سلام دو اور میرا پیغام بھی دو بلو پیو کی رب اللہ تمہیں اتنا اتنا اتنا دے گا سا آپ خوش ہو جائیں گے فرمایا جبرائی اللہ کے دربار میں میرا سلام بھی پیش کرو اور ساتھ یہ میرا پیغام بھی عرض کر دینا میں اس وقت تک خوش نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک امدی بھی جہنم میں رہے گا مجھے خوش کرنا ہے ان سب کو جنت بھیج دینا اب عالم حشر میں بھی اگر حساب و کتاب ہے میرے پیغمبر کی شفاعت سے اگر وہاں پہ جنت کا داخلہ ہے ہمارا میرے پیغمبر کی شفاعت سے عالم اروا تھا تب بھی رہنمائی ان کی ہے عالم دنیا ہے تب بھی رہنمائی انہی کی ہے عالم برسک میں ہوں گے تب بھی رہنمائی انہی کی ہے عالم حشر میں ہوں گے تب بھی رہنمائی آپ کی ہے <تصفح> ہمارے پیمبر ہادی عالم ہے ہر عالم کے رہنما ہے ہر جہان کے رہنما ہے ہماری سعادت خوشبختی اور خوش قسمتی اس میں ہے ہم یہ فیصلہ کریں ہم ہر کسی کو ناراض کر سکتے ہیں اپنے حبیب کو ناراض نہیں کر سکتے انشاءاللہ اللہ ربی کا اصل مقصد یہی ہے ہم تجدید عہد کریں ہم انشاءاللہ اللہ اپنے پیغمبر کو خوش رکھیں گے اپنی شکل سے اپنے لباس سے اپنی شادی خوشی فہمی سے اپنے تو طریقے سے اپنے سارے معاملات سے اللہ کے نبی کو خوش رکھیں گے اللہ مجھے اور آپ سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی اتباع آپ سنتوں کو زندہ فرما کر کے اور گناہوں سے بچ کے حبیب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش رکھنے کی الحمد الحمدللہ رب العالمین الحمد للہ رب العالم و سلاۃ وسلم رسول و صحاحب اے مولا کریم ہماری حسنات قبول فرما سیات کو معاف فرما سطحوں سے درگزر فرما بیماروں کو سے احت کام علا دِلا فرما ہمارے ملک کی حفاظت فرما دین کی حفاظت فرما دین داروں کی حفاظت فرما نہ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما جو دعائیں مانگی اپنے کرم سے قبول فرما وسل اللہ تعالی عل رسول خلق ہی محمد و صحاب ہی اجمائین ارحم اللہ